بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی نبی الکریم صلی اللّہ علبی ام آباد موضوع صدائے عشق جب صدا تیرے نام کی فضا میں لگتی ہے جب صدا تیرے نام کی فضا لگتی ہے پھر تیرے عاشقوں کو دنیا کہاں اچھی لگتی ہے جب صدا تیرے نام کی فضا لگتی ہے پھر تیرے عاشقوں کو دنیا کہاں اچھی لگتی ہے بڑھتا ہے ہر قدم سدائے عشق کے ساتھ بڑھتا ہے ہر قدم صدائے عشق کے ساتھ حاضری تیرے گھر کی محراج سی لگتی ہے حاضری تیرے گھر کی محراج سی لگتی ہے وہ کہنا مؤذن کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ لگتا ہے ایسے جیسے کہتا ہو کوئی عاشق کہ میرے محبوب آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی محبت والا نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق نہیں اور آپ سے زیادہ کوئی محبت والا نہیں اور جب کہتا ہے مؤذن اشحد اللہ الہ الا اللہ،, اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عاشق کہہ رہا ہو کہ میرے محبوب یا اللہ میرے محبوب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا آپ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں آپ کسی سوا کوئی محبت کے لائق نہیں اور جب کہتا ہے موزن اشحد ون نمحمد رسول اللہ اشہد ون نمحمد رسول اللہ تو لگتا ہے ایسے کہ کوئی عاشق کہہ رہا ہو کہ کوئی عاشق کہہ رہا ہو کہ میرے محبوب میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں بالکل آپ کے محبوب آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ سے محبت کروں گا کہ جیسے محبت کی محمد نے میں بھی ویسے ہی محبت کروں گا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں السلام محبوب میرے محبوب میں آتا ہوں آپ کی طرف میں آپ کے دیدار کی طرف آتا ہوں میں آپ کے دیدار کرنے آتا ہوں میں آپ سے ملاقات کرنے آتا ہوں حیاء لََََََََََ صلاح لََََََََََ میں آپ سے ملاقات کے ليے آتا ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں حيٰ لل فلاں لل فلاں آپ کی ملاقات سے بڑھ کر آپ کی محبت سے آپ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں آپ کے روبرو ہو کر آپ کا فرما ہو فرما بردار ہونے کے سوا کوئی کوئی چیز اس کے برابر نہیں کہ آپ کی فرما برداری کی جائے آپ کے ساتھ محبت کی باتیں کی جائیں آپ سے بات کی جائے آپ سے محبت کی گفتگو کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بس سب سے بڑی محبت آپ کی ہے سب سے زیادہ محبت کی جائے تو صرف آپ سے ہی کی جائے لا الہ الا اللہ میں آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا میں آخر میں کہتا ہوں اس بات کو میں نے پہلے گواہی دی تھی اب مجھے یقین ہو چکا ہے وہ گواہی وہ علم الیقین وہ عین اب میری اب حق الیقین میں بدل چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ آپ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں آپ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے آپ سے ملا ڈالا میں جب حاضر ہوا آپ کے ہاں میں نے آپ کا نام سنا میں آپ کے ہاں حاضر ہوا میں نے آپ سے سرگوشیاں کی آپ سے محبت کی باتیں کی آپ سے گفتگو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو مجھے اس بات کا حق یقین ہو گیا کہ بس آپ ہی محبت کے لائق لا الہ اللہ بس آپ ہی محبت کے لائق ہیں